صباح النور الحمد لله الذي زين النبي بحبيبه المصطفى السلام علیکم و, و, و اللہ اللہ قادر متعلق جل جلال بحمد سنا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ دی بارگاہ شریف نرو شریف کا نظرانہ پیش کرنے عاجزانہ فریاد ہے کم علا نفسو شیطان انسان دے ہر شر ہر فصلے رحمت دی رقمت کی دعائر کروا لے پلک ناس مولا اپنے پاک حبیب کے جوڑے ہیں بلاک کا سبقہ سانو اپنی پسندیدہ اپنے محبوب دے پسندیدہ راستے نختیار کرنے کی توفی خطاب برادر احسان صاحب نے برادر سر چھوٹے بھائی بھی اکرام صاحب محمد اکرام صاحب بھی شادی خانہ آبادی دی تقریب دے اندر اس محفل مبارک دا انعقاد کیتا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل شریف کو اپنی بار گاج صرف قبولیتہ فرما فرما کے اکرام صاحب شاید کی شادی بخیر انجام فرماوے مولا سونا انہوں سارے گراو کا دین حق کے اتنے استقابت محسوس کر جناب سامنے جس موضوع سے کلام کروں گا نوان اہمیت نکاح اور نکاح کے مقاصد پہلے یہ دسا کہ یہ نکاح جڑا یہ کتنا ازی مشران کام یہ دی اہمیت یہ دی حیثیت وہ اس واسطے اج اس قوم نے نکاح تماشا ہوئے مذاق اور چٹا بنا کے رکھے رکھا میں اہادی سے نبی نکاح شریف بھی اہمیت اور حیثیت اور فضیلت نرد کروں گا تاکہ تھڈے ذہن کے اندر یہ جڑا ہلکا پن آ گیا وہ نکل جائے خاص یہ جو اصل فضیلت ہے وہ بیٹھ جائے اور مقاصے نے اس واسطے کہ جدو دا اس قوم دے کے اتد انسارا کا سایا پہ ادو دی اس قوم دی سمجھ اس قوم دی دانش عقل اور فہم یہ آستہ آستہ انگریزی انگریزی دانش کے اندر انگریزی اقل کے اندر اور انگریزی روش کے اندر ڈھلنی شروع ہو گئی ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہے وہ عرصہ دراج دے سہائے دا نتیجہ یہ نکلے ہے اج قوم اتوں مسلمان ہے تو پکی پک بئیمان وہ یہود ان سال کے پچھے چل کے الا ماشان لا سکو چیٹے لفظ بولوں گا بالکل سکویا نے خبیس لوگوں نے نبی کی سنت نگاہ کے مقاسے جڑے نے انہوں پیڑے نال بیان کر وہ مذاق چٹا بنا کے خبیشا نے نکاح دی اہمیت اور فضیلت نی قوم دے قلوب و ازہ جو کھڑے اور اپنی یہودوں نے سارا یہ فکر پائی ہے کہ عورت تو استعمال کے لیے بنی چاہے ماں ہو بیوی ہو بیٹی ہوئی ہو استعمال کریے مخاسے بیان سکولیاں نے تیرے ذہن چ پایا پروفیسر او نے ماسٹر نے تیرے ذہن چڑا زہر گت یہ نکل جائے اور اس زہر دی تھا پہ اسلام والا او دریا پا جڑا ہر زہر کا علاج کرنے تو پہلا پہلی گل سے برادر کی بلا میں باؤ صاحب اور مجھے مفتی کا لقب دے رہا تھا وہ ما انتہائی معدرت کرنا میں مفتی کو رہی نام میں مفتی نہم میں ماں کا گلام وہ یہ محبت ہے رب سونا شالا مینو ایم کے مطابق لگنا دوسری گل میں آیا تلاوت شریف ہو رہی سی کملا تاری اللہ صاحب تلاوت فروا رہے سنانے پاک دیا یا تو تی ناج تمہوں سنا رہے سن یہ مسلب نشیل گل بزرگ نے سانو آداب سکھائے آداب کی عزمت پاک کا یہ تقاضا ہے کوئی ہستی آ جائے ہتا کے ولی کامل آ جانا فلی آرانے پاک نڈ کے عزت واسطے کھڑا ہونا بھی چاہیے میں اپنی نہ گل کرا میں ہی کتا کمینا جانا دا کوئی آئے بہت جنابے والی دنیادار ہوئی ہووے کوئی ایم پی اے ہوئی ایم ایل اے ہوشاہ کیوں نہ آ جاوے قرانے پاک سماعت کا یہ حق یہ سماعت نو چھوڑ کے تا دیپن کسی واسطے کھڑا نہ ہو جائے سلام کلام بول چال یہ پرانے پاک کے ادب واسطے جب بندہ بیٹھا اتے خاموشی نال بٹھا ہے جہرا آیا وہ جا بہ جائے گا جہاں جانا پہ وہ چلا جائے گا سمجھ آئیے یہ حق یہ قرآن ہے مولا سونے کے قرآن نے بھی حقوق نے یہ پڑھنا یہ سننا یہ عمل کرنا یہ قرآن فرد بچار حق اور جا قرآن پاک دے حقوق دے اندر گداری یا مکاری تو کام کم ہے وہ کدی کامل مومن نہیں ہو سکتا یاد رکھے آل آل کوئی بھی ہو جانے پاک دی تلاوت ہو رہی ہو جا رہا ہونا پڑھنا سنت سننا فرد ہے فرد نک کے استحباب والے پاسے پہ جانے آتوں جا کی عقل بندی ہے تو گئے فرمائی اللہ پرانے پاک بھی تلاوت ہو رہی ہو اٹھ کے کسی کو ملنا کسی سلام کرنا لام کرنا یہ قرانے پاک حق سماعت دی حق تلفی اور توہین بھی بےدبی حق او رب دا قرآن بڑی نہ پھر ہوئے سننے بیٹھا پتہ لگے برد ہے نہ کوئی انج اپنے جسم دے کان دل دے کان قرآن والے پاس رکھے جدی بے ادبی شروع کیتی ہے نا اور قرآن دے حقوق دے اندر ہت تلفی کیتی ہے ادو دے اسی تباہ و برباد ہو گئے کیوں قرآن جس نے صدیق تیار کیتا ہے جس نے عمر کیتا ہے جس نے عثمان و علی کیتا ہے جس نے جناب والی اے صحابہ کرام دی جماعت نیار کیا قرآن وہ ہوئی ہے آل مگر ایسا وہ نہیں رہے اج کیوں نہیں کوئی ان لوگوں وغیرہ کو پیدا ہوتا یا انہوں کا خلیفہ کیوں نہیں کو پڑتا اران نڈ بیٹھے جدو اللہ دی کتاب دا دا کی کتاب کا ادا بھی نہیں اگر سام کی حاصل ہوتا مولا سونا فرما نفیزہ لےکے کرا ملک رہو کلب او الک سما و شہید کتاب جدا سنن دا حقی ہے یہ ہے کہ دل کے نال سنی جائے پر وہ سلیم کتوں لے آئیے تا اقبال فرما ha jo la بھوپ بدریج مہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جا تو ہے کے زمین آ غلامی بدل جاتی شہ مجھے یاد آیا اولب مجھے یاد آیا ہے دل, دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جا تو پور جو تعلیم نے لگائے نہیں اس جن سان قرآن شبدگاہ کروا دور کروا دو بے عدب گستاخ بنا مارے چلو کو پڑھیا بندہ ہوگا وہ آلم ہوگا ولیل ہوگئے اسے اس گل نمجھے گا اور وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ قرآن چڈ کے میری تاظیم ماستے سارے میری طرف متوجے ہو جان وہ کدی اس گل نسند نہیں کرے گا مگر آج نے خاص, خاص کر یہ میں سورمے جنہوں جے مل نہیں آد رکھیے کہ باوے قرآن پڑی ہوکریم پہلے ساری عزت پہلے ہو سن لو دنیا د کوئی ایسی ہستی ہے جس کی نبی سونے دی ذات تو زیادہ ہوئے اور دنیا چاہ قیامت نہ کوئی ایسی کتاب آئے گی جس کتاب کی عزمت قرآن تو زیادہ ہوگا. آل... آل... آل... آل... قرآن ہوگی واسطے جدو قرآن پڑا ہوگا نا بالکل کسی والے پاس توجہ نہ ہوگی توجہ ہوا پہ قرآن آئے اللہ آل... جا کے بندے مقصود آس کے لوگ جو ہے یاد رکھے جی اینت بات نہ کرے کی کریے کی دسیے کی سنیے کی, کی سنائیے معاشرہ ہی ایسا پور فتن اور پور شرور بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن ب دن کا مال کیتا جا رہا, ہے جا رہا ہے اور دین تو دن ب دن دوری دوری دا اے عالم ہے ساجا دین تو دور دا اے حال ہے اور دی قوم کا متنفر ہون دا اے عالم ہے اگر اس دور دے اندر اس معاشرے اندر کوئی دین علا بندہ اپنی شادی متین متاب چا منا اپنی شادی دین کے مطابق چا کرے یا کسے براہ چا کرے کسے بہن کی چا کرے دین دے مطابق دی مطابق شادی چ کرے اپنی برادری والے دوستی آتے باہر لوگ بہت گزار ہے برادری والے آ نو فرق ہے نہرکا نوا نہ فرکیاں خراب ہو گئی لوگ آ گئی شادی مرنا جنا ہے شادی آئی ماتم آئی ہے شادی آئی اس قوم دے نزدیک شادی اندر ڈھول مارنا فرد کرے میرے کو دو تر مولوی دیا تقریر محفوظ نے ایک مولوی خیال رکھو میں دل گل کی انہیں مراد ٹکر فور مولہ دیا تقریر کڑیاں تقریر کا تے نتیجہ نکلے وے قوم حرام نو سمجھ گئی مولوی تقریر ہے. ہر جات حرام ہے ہر وقت حرام ہے. قوم پریشان تھی ارجلشان ایک جات جائز تقریر موجود ہے اکھ ہکو جاد تھوڑا جی جائز قوم خوش تھی انی جاد اکھ جن ملے کارے چڑا دوسرا سمجھیے گا جیسے رسم کرو کو کپڑے نہ پلے آوٹ کھارے چڑھے د اسی ویسے تھوڑا جہ مارنا جائز میں نا مراد اوتری کا پوترا شریعت تیرے پیو بھی تکری میرے میں آتا پیام تو تسا میرے اگے ڈھول مار دے میں ڈھول نہیں روکی کیوں میں نو میرے راب سونے کی ڈھول سونا سننا اے الفاظ لول سننا, سننا. تے مصطفیٰ. کمی جی تو کمی نے جی تو چمک دمک بڑا اپنی کتابت چمکاونی ہے نبی سونے دی ذات نبی سونے دی نبی سونے مبارک نبوت دبا نہ اللہ کنجرا وہ اپنی دکانداری چمکاونی ہے تو کوئی ہوفزا چمکا تو اے سم سننا، سننا جدو اج دن ہوم سے آپ سمجھنا شادی چھول مارنا فرد میں تقریب پہ جی اس بخاری کی جو ڈول ثابت کر دیا میں مرادو یہ بخاری شریف کیا حدیث آئی ہے یا بخار والی بخاری ہے سانو ت کوئی نہیں ایسی ادیس لبھی ہوئی جل سابت یا ساتھ سانو تو لبیاں جی آیا نبی سونے نے فرمایا رب نے مد مقام بھیجی اور بزرگوں کی طرفوں یہ گلا لبی نے کہ شیتان کی آواز شیتان کی ادان ہے اور محب ہلے بیت کے دعویدار دار جڑے نے انہوں نے بھی گل سنائی جا ہوا امام سہن لا پتی ہے آپ فرماؤ نے فرمایا جیسے کھول دی آواز پہنچے مینو اپنے اپنے اپنے یاد آ جائے ایڈا مراد کو بخاری کو نہیں کرے کوئی سننا تو بڑا وہ جدو یہ جی بیال ہوم دے سامنے تو قوم سے آپ آپ فار سمجھا قوم دین تو دور ہوں اے آلہ میں کہ حرام نو صرف حلال نہیں فردھی سمجھ سواب سمجھی بچے اور جہاں بندہ حرام نیت سمجھ تو ادو چن نہیں رہر اور رب رسول بھی آرام کرتا نو حلال سمجھے حلال نو حرام سمجھے دا اسلام تعلق نہیں رہتا کیوں کہ یا پوران کا انکار کیا یا سونے محبوبان انکار کیا دونوں کے بجمان ہو جائے گا بولتے نہیں گے پچھلے روسے بیٹھے ہو تسا بھی آخو جا سو مہانا کاش کے حکومت اسلام خدا کی قسم کر دیا نہ انہوں نے اتنے جہیا حداں لگنیا سن ان ٹوکے دیکر کتر کتر کے کتیا اگے پایا جائے جنہوں نے دین اسلام اپنا کاروبار بنا کے اس امت محبدی یاد بیڑا ڈوبن کی کوشش کی نتیجہ یہ نکلے حال یہ بن گیا جیڑی شادی دین کے مطابق ہوگی جہاں لوگ آئے وا بھی بن گئے وا بھی بن گئے خصوصاً سادے بارے تو لوگ او ہی آتے چشتیاں فرق ہی نہ ہندو نے نہ سکھ نے نہ یہ بابی نے نہ بندی نے نہ سام آتی چاہیے میں آملا گل سنو میں کیا گلان سالی گلا, گلا ترنہ بھی کر لیا نے جی کسی دتوں چ سا ہے تو میدان ہی چاہ کے گل کروارے میں آخر اتنے وڈیا ویڑا چپ کر گئی نے قوم لکھی مجاقی اور یہ حق نیشان ہے میں ایک سلامی آئی نہیں پوری دنیا چیلنج کرنا یا کوئی ایسا مفتی کوئی ایسا مولوی جہاں ساز نو صرف چین ثابت کر دے تیری جی میرا سر اللہ پر ایوی نہیں گل کر کے نکل جانا حوالہ منگے سنیا ہوالہ کی سنیا پہ جی وی حوالہ د گے تو آخر گے سارا جگ لگا پہ سارا حوالہ تین سارا جگ لگا پہ قوم کو بندہ پوچھو یہ تو مقابلہ مل جائے سارے مولوی لگے کھڑے مولوی کوچانا مل ہے ساری قوم لگی کھڑی میں پوچھا کہ تیرا گھر کھاتا کہ ڈا کھانے سامنے وہ میرے گھر کے سامنے وہ قوم ہے نا مولوی کال بھی پیچھو ایک دوڑ دین مستفا دین مستفا دین مستفا پھیٹ چال نہیں رکھ کے آیا میں سارا جگ ایک پاسے ہو جاوے تین لوگ حکمیں ڈب کے رہ ایک کوئی رہ جاوے پر دین تٹا رہے <سلام> سات باجے لکھان لکھان لکھا کروڑ حرام دج کل خصوصا سڈیا شادیاں دے اندر جنہ زنا ہوتا ہے ایک پر نیند یا ہیک ہیک عورت پر نیند دی عزت کیوں وجہ کی وجہ ہے کہ شادیاں دے اندر نظام مخلوط مرد عورتوں عورتوں مردوں کے رلیا ملیا نظام اور تشاد بے پردگی بے غیرتی بے حیائی برائی ناچ گانا فہشی عیاشی شراب خوری جانا کاری دی کی زیاکاری دی کی زیاکاری کی ہوتا پہ جی شادی ہوتی پی شادی دمنا اسے لفظ کے غور کریے شادی کا کی ہوتا شادی دمان کچھ اچھا جی رب رسول نہ فرمان سے خوش ہو فرمانی کر کے خوشی نشان ہے غمکی ہو جاتا ہے کرتا نہیں برائی جی ہو جائے مومن کا دل پریشان ہو جاتا خوش نہیں ہوتا مومن کا دل ادو خوش ہوتا جن کی کر لیکن اقبال کی گل سچی ہے اقبال ہے اقبال ہے سنے گا اقبال کون تیری الجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا اقبال پیاری الجمر ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں آج بیان کریے دیکھو مانگویے یہ پرانیاں نے यह पुरा गल पुराने दौर दियां गल् ने हूं जदीद दौर आ गया अजीत दौर आ गया नवा दौर चल पाया वे जिदत आ गई है तरक्की आ गई तरक्की रख के चलना वे शादी हो पता लगे शादी पी होगी मां भी नचे भैन भी नचे खुद तूला भी नचे तो दुल्हन भी नचे پتا لگے کوئی بغیرت کی برات پہ چڑھتی ہے برات پہ چڑھتی ہے شوہرت ہوگی بغیر شراب خوری آم ہوگی بنا کالی آم ہوگی یہ جتنا ترقی وہ میں آخر بولیا مگن ترقی بے حیائی چ نہیں کر موگل سے ترقی اپنے پی نمان چڑا اسلام لے کے آ گئے اسلام پتا نہیں کہہ جہا یہ ماڈرن اسلام جدید اسلام سانوں نہیں چاہیے اچھا یہ حامی نہیں ہوں اچھا یہ پیار نہیں ہوں اصل <سؤال> کے رب سونے تو دعا کرنے ہوں مولا سان سلام جو کام رکھے جا اسلام جی مولا نے اپنے نتیبا جی سے اسلام گل کریے وہ سڑیا پڑا دین نہ اس غیرت نہ اس دین دی جگہ وے نہ بے حیائی دی جگہ وے نہ سناکاری جگہ دے نہ کاری جگہ دے نہ پت نگری جگہ بےمانی جگہ منافق کی جگہ سدھا نیم نہ منافق نہ بغیرت نہ بے حیا مندو منگا اندر کھوڑے نو من سڈے اسلام کا نہ اسلام کا نظام تھے جڑا جی ہے تیرا لاہر بھی تل سلمان فارسی لاؤ یہاں کبول کرگر نہ نہیں یہ ساڈے اتو کے دعوے کرتوت سڈے کافران تو بند روے کھڑے کوئی ہندو دسماں کوئی سکھا دسماں کوئی کافر دیا رسم شریف بابرا شریفی ہے ٹی وی شریف نہیں جہیا رسم بڑیاں تھے اندر آئی رسم کی تین کے اندر کوئی گجیا نا سر یاد رکھے جی یاد رکھے جے شرام رسمی رسما بنا خیر رسمان جا میرے امر پاک کا دور گل سنا وا بڑی دلچسپ مدن آئے تو پیسے واپس اگر اتنے پاک کا دور آپ نے جدو مصر دے فتح فرمائے آپ سرکار نے گور صافی ن مصر دا یعنی گورنر بنا کے بھیجیا فرمایا جاؤ تسا جا کے حکومت کرو جا بنایا امیر مصر کے علاقے چ گیا ہو لوگوں نے آخیا ہو لوگ نے آخیا ساری پرانی رسم چلتی آ رہی ہو اصا ہر سال نیل نو ایک, ایک نوجوان لڑکی حسین و جمیل زی بو زی زی بو زی کر کے بنا سوار کے نیل میں حوالے ہو تا دریا چل جائے مگر نہ دریا سک جہ سا بھی یہ عمر پاک پاپ تک بڑھائیے میرے عمر پاک نے فرمائی یہ سال کتائی طور پہ قطعی طور پہ دوبارہ رہی حکومت بھی اسلام کی ہو پر رسم بھی چلتی آپ نے فرمایا نہ رسمی اسلام رب رسول کا بڑا آ قانون نہیں دو رسم کی کوئی گنجائش نہیں وہ سب ہی نرد کیتی ادور پھر کی کرا آپ نے تیا, فرمایا hey, hey, hey, hey. فرما روخا لکھ, لکھ کے بھیج رہا و روکا لکھ کے بھیج رہا و میرا روکا دریا نو رسما میرا نہ مر دریا چلتا رہے رہ گا آپ نے روکا لکھا روکا لکھے مشر وے پھر چھوڑیا مشر وے پھر چھوڑیا بھی چھوڑی بلے چھوڑی جڑے امیر بنا کے بھیجے سن نا فرمایا خبردار تا اپنی رسم نہیں کرنی اسلام ناجائز رسم کی کوئی گنجائش نہیں رسم کی کوئی گنجائش نہیں پیچھے چلن گئے اسلام ایسا طاقتور نیلام یہ ہورانوی اپنے پچھے چلا اپنے پچھے اللہ پیچھے نہ چلے اور کسم دا سر وہ اپنا سر لوگ وہ کوئی ہوزہ لے جی مذہب اسلام روے گا پھر رسم نہیں رسم کی کوئی گنجائش نہیں حضرت اچھے فرو کیا روکا لکھ کے بھیجا آپ نے فرمایا روکا میرے دریا کے حوالے کر دے اس روکے در لکھا ہوا سی ابن عمر عمر بن خطاب بن خطاب آ تھنے میرا نہ امر بل ختاب تھلے لکھے ہوا سی اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے پھر بند ہو جا سا تین نہیں آخان گے جی تیرے چلان والا کوئی ہو رہے چلا چرد کرنے والے رسم تو منا کر بڑی سیت پائی آپ نے فرمایا ایک رات مو دیو صبح ویٹے آئیے یہ پانی بند ہو گیا یا کھٹ گیا اپنی رسم کر لیا جی جی پانی ود گیا تو جب صبح ویٹیا ہو اگے نالی ڈیٹ ہاتھ پانی اتنا چڑھ گیا پتا لگتا ہے جنہوں نے اسرام کا دا دامن تھام گلاسلان فا دیا بندیا مسلمان ہو گئے کم اسلام کے خلاف کرے کم قرآن کے خلاف کرے کم ادیس کے خلاف کرے کا مسلمان کا مسلمان साझे मलह के हक स्नामे अंदर रस्मां कोई गुंजैश नहीं फेखो लिखाई की कोई गुंजैश नहीं जड़ा मोमे रोंद रस्मां पिछे नहीं चल रहा खावे भावे बरादरी छुट्ट जावे भावे कुंबा छुट जावे अपने रब रसूल रुदाली करशिश कर रहा है लोग पिछले नहीं चल रहा آتے نے لوگ نے لوگ نے یار شادی تھی یہ نو گل ہے اب تم شادیاں بھی شادیاں نوارڈ دادیا ملاد کرا ہو تکری کرا ہو حالانکہ شادیاں خسریا کا حق بنتا ہے ابھی یار پتا نہیں شادی تو کی پر پتا نہیں کیوں ابھی شادی ہو تو اگ ہو گیا دو چار کنجری ہوشن آ گیا بڑا جنہوں نگام کے ہوتا بے وہ سمجھے ایمان ختم ہو ایمان مو گیا ایمان گیا وے کیونکہ جن تک ایمان نہیں بے دین شرام کے نگام کے خلاف چلتا نہیں یا چل کرو تو ادرو پریشمان ضرور یا چلے گا نہیں جلے گا پریشان ضرور ہو گناہ کی پینا فرمانی کی کرنا چاہیے ادا دیا یہ ہوئی چیز آ سانوں لے ڈبیا نے اس قوم لے ڈبیا نے خدا دی قسم کر گیا نا سونے نے نبی نے اپنی پوری زندگی شریف اپنی پوری سیت شریف اپنی امت کے سامنے زندگی گزارن کا ایک نمونہ پیش کروایا ہو اور ہدایت ہدایت کروائیے اے آلے کنب سنتی و سنتیل خلفائی راشد دی میرا طریقہ ہے یا میرے خوفا کا طریقہ ہے کی مطلب میرے پیچھے چلے آ جے یا میرے خوفا دے چلے آ جے کسی غیر پیچھے نہ چلے آ جے غیر کے پیچھے چلو گے تباہو برباد ہو جاؤ گے میرے پیچھے چلو گے میرے خوفا چلو گے زندگی بھی زد والی ملے گی آخرتوئی قدر پا جاؤ راستہ بول ہے کوئی راستہ کوئی راستہ ہی نہیں جاسا اختیار بے کریے بے مومن واسطے کوئی راستہ او نبی سونے دے, نبی, دے نبی سونے دے جا دے اور او طریقہ وہ تریقا وے وہ تریقا او کہم کیتا جاوے جہن جی ادھر اپنا سکول نازی ہوگ ہر اس کام میں بچیا ہوں میں اتر ہوں اے ناراض دا نظام مخلوط نظام اے بے پردگی غیر محرم مردوں کے غیر محرم عورتوں دا ہونا غیر محرم عورتوں کے غیر محرم مردوں دا ہونا کہ کیڑی کتاب لکھا ہو جائے اجازت دیتی ہے جید اور جناب والی سار اے اے جناب والی نچنے ٹپنے کیب جائد نے کتنے جائد لکھا ہو جائے اصا ج نہیں ویچے اسلام کی طرفوں یہ رسم نہیں ہوئی یہ رسم یا کافر کی طرفوں آئی ہندو کی طرفوں سانوں سکوج پڑھائی نے ٹی وی چھائی سبق اسکول پڑھایا پریکٹیکل ٹی وی چ کرایا سانو پورا اپنے چبایا اجاں مرد تان سے ر گیا بڑھیاں نہیں ڈکی گئی مرد آئی ڈھول ڈول نہیں اس نے مارنا دارو اتنا تو ڈول اکڑے نہیں چلو ڈھول نہ تے ہوئے ڈکی ہو اصل تے اپنا کلچر پونا کرنا ہی کرنا مان نے ایک دوست نے گل سڑائی ہے حت نہیں ہوئی مرو پوتر کی شادی ہے جو چپ بیٹھی اسے نا مراد کا ملکے گوڈے نہیں نچن کا دہ چلو ہیکرو دکھا جائے بندے پی شادی گیڈی یہ لالت <سؤال> بھی نمیلے اپنی دلہن کی عالت <سؤال> بعد کیمرے پہلے نظارے بند اٹھی اپنے پیو کی شادی کی ویڈیو ڈیٹ خدرے خدریاں نچنی پیو کو آخر یہ خترے منگائے تھا اپنی شادی جی تے منگایا بدتمیزی ہو جہ یہ کمینا اپنی فیڈ دی عزت نو پامال کر کے پرنی پھر اس لانچی نو کون آئے ترنیم تو جو فرمائی ہوئے گل تھوڑی کو جے کسی نو بری لگے لگے تو میں مادرت کرنا وا جنگ لگے تو باپ نہ لے یہ پوری لگے تو میں حضرت کرنا پر میری مجبوری ہے قربان جاوا یہ ماحول جا بنے سڑا عورت کا رچنا ختھر کا رچنا پے پرتگی بے حجائی بگیڑھی خدا دی قسم کر کے اندر ساری عمر خولا رہ جائے برفی بھڑ عزت بچا جہاں رشتہ تحقیق شادی ہے میری بربادی ہے بہن عزت بھی گل ماں عزت بھی گل ہی عزت بھی بامار کسمت اور عزت کی چجیاں اگا کے شادی پی آ شادی نہیں تاں گے، تاں گے دن چار گزرتے ہیں پیا اپنے گھر چا اپنے گھر چڑاکا نو اپ جاتی ہے او خدا دیا بندہ سنت نبی نبی نو نبی طریقے ادا کرنا پڑتا سنت اللہ میں آدھا ما دسال پہ دینا یہ سنت کسے یعنی طریقہ طریقہ راستہ سنت طریقے راستے آ جمل کسی یہدی نال ہوا کیا جائے گا جی کسی نسرانی کا ہو کے ادا کیا جائے گا یہ تماشا وے سنت سونے نبی بھی طریقہ یہودیاں لا لو اور تینوں کسی نہیں گلت سمجھائی او خدا دے بندے یا سورت رسول طریقہ بھی رسول اللہ ہونا چاہے تحقیق نئے تحقی حسمت اسلام امام تو محمد فلرامست شادی ہوگے تریہ رسوم لگے بلکہ حضرت جنید بغدادی دی کسے پوچھیا گے سوال بھی دے کسی سونے یہ دسو سولی بڑی کامیاب ہوتی ہے اس کامیابی دراز کی چنیادی بغدادی فرما فرماؤ کامیابی دراز ادو بھی کوئی کام کرنے پہلے وہ سریت پیش کر رہے ہیں جی شریعت رسول اجازت دے کر لے جی شریعت اجازت نہ دے اڈ دے ی دیر کامیابی دوران بھی یہ ہوئی ہے پاوے شادی ہونا ہو جمنا ہوتم درو فات ہوی حال چ ہوے مسجد ہوے مو منٹ جس حال چھ بھی ہوے ہوناو کم اپناو جس کم کی شریعت نے اجازت دیتی ہے اس کم تم جا جاؤ جن شریت نے اجازت نہیں نبی قرآن نے نبی حدیث رب نے قرآن نے اجازت نہیں دن تو بچنے کی کوشش کر رہا اور میں آتھے عجیب دو گے مسلمان مسلانی داوا مسلمانی کام کافرہ تو بھی کھڑے کڑے کرتوت کافر تو بھی بے کڑے نے اقبال فرما اقبال فرما اقبال فرما جی گے پیو میرا پیو بھی ہو تاریاں یوں تو افغان ہو یوں تو سید ہو افغان ہو تو تو کوالٹی پر مسلمان ہی نہیں گئی مسلمان ہی نہیں بل گئی خدا قسم کر کے آنا یہ بگائل تھی کر گے بگیلتی کر کے پھر وہی آخنا خوشی آخر یہ کسی مومن میرے کا کام نہیں منافق دا کام نہیں جڑا اندر دوفا اندر دا کھوڑا وے کیوں اس واسطے کہ مومن مومن جان قربان کر دا دے پر شریعت خلاف قدم نہیں اللہ اور جڑا آخ جا چلو نماز دلمے دال تھوڑا جا رام رام بھی ہونا چاہیے گلو مسلمان کافر حالت ہوئی کلو رام رام والی گل جی فرمائی مسلمان پہاڑی آئی بلا اوچی وہ پہلے پریکٹس کرنے والی ہے چھالا مارنے اٹھو چھال بڑے لائٹ چھال بڑے اس لبا پاکستانی مسلمان ساڑھا براہ ساڈا گرو سچا ہے اس نہیں ساڑھا رب ہے مسلمان ساڑھا رب سچا تو بچا رہی گرو سچ ہے رب سچا مقابلہ کرے پہاڑی بچ گیا مراد پہلے اپنا راہ پکائی کھڑا جی وہ مسلمان کو گرو جی مدد کرے سکھ اس باری مسلمان دیکھ دکھائے مطلب گرو سہی بچہ یہ مطلب ہے گرو بھی آخ آخ مولا سونا تد فرما گرو جی تھوڑی جی کس بھی کرائی یہ سارے مسلوڑا لال اوکھے سے زبانی کلم کو ہری کوئی پڑھتا تو گا اللہ Oh دے اندر عورت نو بھی میں ہزار رکھے نگاہاں نگاہ کے رکھے عورت نو بھی حکم میں اپنے آپ لکا کے رکھے سبحان اللہ پر مومنا واسطے مومنہ واسطے عورت یہ جی مومنہ عورت وہ اپنے ہزار عزت کی پاسداری کرے مومن مرد دو اپنی ناہ کی حفاظت کرے اپنی شردا کی فالت کرے خدا قسم کر گیا نہ سونے نے فرما جڑا بندہ چیزیں ضمانت محنت جنت دی ضمانت میں محمد دینا کرتے سونے تر وہ تریاں نے میرے آکا نے فرمایا اکھ اکیمانت جا تند چیزوں دی ضمانت میں کس بدل لینا گمڑا کھا لے جڑا اور او او او او او او او کم بھی بڑا ہے کم بھی بڑا سدکے جاؤ کتے نظر کی اتوا کوئی شد بچی نہیں ماسٹر دور آیا اے اے اے اے ایزت بچی ہے بچے نہ مال بچے آیا نہ جان بچی نہ پردہ بچیا نہ غیرت بچی نہ ہزار مان جاو سڈے اسلام سڈے اسلام کے اندر یہ چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں جڑا بھی کام ہے جہا بھی کم ہے جا بھی طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے سب آ فرما نے فرمایا سڈے نبی نے تو سانو استعمال تریقے بھی سکھائے مت تمج کوئی طریقہ نہیں آیا ہر طریقہ اسلام آ جائے ساموڑا اپنا کوشش نہیں کی سدکے جاؤ میرے باق نبی سرکار نے شادی کے تریقے بھی دسے نے ہر کے بھی وھائی انج کرے آ جی اج کر قربان بھاوے شادی ہونیا دا کوئی امر ہوگی امر پیش آو مو اپنی مرضی نہیں کر سکتا مو میرے کا اپنا سکون پیچھے بھاوے رہا ہے برادری بھاوے سنگھی رسن سے دوست روسن سناو سونے لگے من خرا خرج من خرا جا منسل اگلا من شیرت وہ من دہ مل گئے چل در مان جا وہ میرے آخا ارامدار نے فرمایا جڑا بندہ انہوں فرما نہیں کے فرما بردار ہی نکل گئے فرما کردار فرما سونا بغیر مال دے امیر اصل جو ہوا اپنے دل کا امیر ہو بغیر مال دے امیر کر چڑ گئے بغیر برادری نے بغیر کمبے قبیلے جلتے بغیر لشکر دیرا اللہ خدا بندہ سوال سوالے نہیں برادری بچے قوم بچے ماہول بچے سوال کھ نہ بچے پر رب رسول کا بچے اللہ تین بچ گیا پھر ہر شاید بچ گئی ہونے نبی نے فرمایا کہ بغیر بغیر برادری نے حصہ بھی دے, ہی دے, بغیر لس کر دے ہی تو بغیر رس کرتے فروغ مان اللہ تیر تھوڑا جہا ہوسلا ہوگا تابے اور فرما برداری رو تری خا میرے ہے کر So, if you are a believer, don't give up, In your heart, if you are a believer, So, if you are a believer, don't give up, شیر پر احمدار ہے نا نی نوشیا نہ ریبری گی ہو گئی ہے گل تو ہو جی اگے کہڑی کانگ نو سوارا اتے تانی نہیں بگڑی ہے کوئی ہک موجود بندہ کلام کرے وقت نہیں بڑ جائے پر اس قوم کی تاڑی بگڑ گئی ہے ہر تنگ نو چھیڑنا تا ہر تنگ کو چیڑنا ساڑی مجبوری بڑھ جی اج تفصیل بیان کرنے ٹوٹ جانے مگر قوم پھر چشتی آیا کلا کلا ٹھیک ہے پر سارے کو منی نہیں آج بندہ چشتیاں جڑے نا تو سر کل دے کر پہ اس کو چمنا بس ٹھیک بولتے ہیں اپنے گھر ٹھیک بولتے گلیں ٹھیکیا سالنا ہے آخری جواب ہی گل ٹھیک پر بابا تھا میں آخر یہ گل ٹھیک ٹھیک چلنا پھر ہاتھ ایمان دا ایماندا چھوڑ ایمان دا دعوی چھوڑ جو مرضی کر سکو نہیں پوچھا گے ایمان دا دعوی جنو کرے گا پھر اسلام دا نظام تے ایمان نار جڑیا ہو جائے وہ ادھر چلنا تو پھر ضروری ہے ادھر تو پھر ضروری چلنا پائے گا یا دعوی چھڑ دے یا جو دعوی کرنا ہے پھر راہ راہ لگ جاؤ سی رات لگ جاؤ وگرنا وگرنا پوچھنے والے کئی ہزار آستے ہی رہن گے کر دے ہی رہے پوچھتے ہی رہے اس روتر برائی کا راستہ چڈ کے تین چاہ آ جا جی نشا آ جا پھر امانی امانی کسی پاسو کوئی خطرہ نہیں تملا سونے فرماجے یار ایمان والو ایمان والو ایمان والو ادوس اسلام جا کلو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ اور سی پوڑی شیتان د پیروں دے نا چلو کہ تھوڑا کھلا دشمن ہے قربان جاو اس تفصیل اس عمر تفصیل اگر مر فروغ عدرت عمر فرمایا پورے پورے پورے پورے والے ترو گروا نے حضرت عمر مرباد فرما نے پورے پورے بندے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ لومبڑی واگ تویاں پلیسیاں نہ چلو لومڑی کار تو گلیاں نہ چلو کیونکہ جنگل دا سب تو مکار جانور لومڑی ہو جی گیڑا لا جی حضرت فروخ آدم نے فرمایا مشال دیتی ہے لومڑی دی فرمایا جی دین چلنا پہ پورے پورے دن داخل ہو جاؤ لومڑی والی چار بازیاں نہ چلو مجھے لے لیا جو چنگا لگا وہ لے لیا تو چنگا نہ لگے وہ دیتا دے ایمان مسلمان بھی ایشان نہیں مسلمان حکم خدا لو بھاوے نفس کے بخال کھوگو پاوے نفس کے بخابے کھوگے وہ یہ یار ہے پھر رب کا حکم جو ہے حد لگ پریشانیاں امتحان آبولیت انکار نہیں کرتا موہ نہیں فو راز نہیں کرتا ہا یہ مو میر شال ہی مولا سونا بھی یہ کہ اسلام تے پورے پورے آ ادیا رسما دین ادی بیکرتی ادیتی ادی بے حجی ادا ہجا ادی بے ادبی گسا کیدب یہ دو بئیمان ہے منافک آخ آخا میں مشال دینا وہ یار بندہ برفی کھا دے برفی کھاوے چٹی کے برداشت کرواش پیو دو برداشت ہو گل نہیں برداشت ہوں اسلام ہو بغیر تھی ہوجر پونا ہو کیا کیا برداشت کی بچے نہ مسلمان نہ مسلمان نہ اسلام پڑھنا بھی بے حجائیاں بھی وچیاں نے برائیاں بھی, برائیاں بھی یہ برداشت ہو گئی ہمیشہ پاکی نال پلیتی نہیں رل جل جائے نقصان پلیتی دا نہیں ہوتا پلیتی تو آئی پلیتی ہے نقصان باقی کا ہو پورا تالاب پانی کا بڑا ہوا پا کے کترا پشا سوچ پورا تالاب نقصان کہا ہو جی کبلا پلیتی رلو گے نا تو نقصان تھوڑے ایمان کا نقصان تھے سلام کا ہونا یہ کسی دا نقصان نہیں بادل تو ہے ہی بادل ہے پر جدو باطل نو حق نال رلاؤ گے تو نقصان حق کا ہوگا کر کے رب تو بران فرماؤں گا بادل نو حق رلاؤ بادل وشو الحق بالباطل ہک ن باطل لال باسل باسل باقی باقی پلیتی پلیتی تو جو جو فرمائی باغی پلیتی جید نے جید ہلال حلال سال لگا کے پھر آپ مسلمان بن جانے یہ کوئی مسلمان ہی نہیں یہ چیٹ منافق نبی داری حکم جدو تین دا تو آؤٹ ہو بس کرو جان چھوڑے سوکھی کدی کدی جی ہاتھیں چڑھتے آؤ پر میں تھوڑا جہا تھو پٹڑی نے چاڑیا اصل گیٹ ہوگا اگلا یہ میں بلا بلا کے پٹڑی نے چاڑیا اصل گل ہوگا سنت لبی نکاح شریف سنت لبی لیے طریقہ ادا کر ادائیگی نبی سونے نے رکھا قربان جاؤ اے سمجھے آئے گا نکاح میں مزاق سمجھی بیٹھے ہوں پر سدگے جاوا بھی مشان کم ایڈا بھی مشان کم یہ تبھی ہوگ نیت ابھی ہو ہو بندہ مسلمان ہوگا بخاری کی حدیث ہوجو سوکھنا سبحان اللہ ريا قام دار سركار فرمو دے لو فرمو العبد اذا تسوج العبد فقد استكمل فقد استكمل نصف دينه tere oh ka naam barh farmaye jeh bande ne ni میرے آقا ارامدار نے فرمائے جہا بندہ نکاح کر ہے نکاح نکاح دی مت ویخ جنہیں نکاح کرا جنہ نکاح, کر نکاح دی نکاح دی ادائیگی کر لیں گا میرے آقا اندار نے فرمایا وہ ادا تین پورا ہو جاتا ہے پلی ماں باقیا کما کار آ رہے ہی سلا د سلام فرمایا ادھا پورا ہو گیا جاقی ادھا رہا سونے ٹرتا جا باقی رہ گیا وہ رب سونے ٹکرتا رہے قربان جاوا ایڈیئز والی سنت لبی سونے کی جانا تین پورا پیا سکھ والے نے سو دی نہیں جنہیں نکاح کر لیا انہیں اپنے, اپنے ادے دینا باقی جگہ وہ رب سونے کا ڈر رکھے ای وڈی سنت ہے مبارک کی ظلم ڈایا اسا اس سنت نوں رسم چ بنا رسم بڑا اسا دین کا تماشا چ بنایا نکاح کا تماشا چ بنایا میرے سونے نبی نے فرمایا نکاح نوں نکاح نہ سمجھو نکاح نوں تماشا نہ سمجھو انتہائی پڑی اویم سونت سنت سمجھ کے جی جی سنت سمجھ کے ہوجرو سواب بدست سنت لبی ہواسیا ہوفریا نال ہو ادا جی را وے پھر اس کام کی برکت رہ جانی کدی برکت نہیں ہو سکتا جی ابتدائی ہے ابتدائی ابتدائی فرمانی تھی آم کدو برکت ہو سکے ہی قدو چل دین <سؤال> <سؤال> <دنب> سؤال> حکم کدو توڑ چڑھ سکتا ہے جی سونے توڑ چڑھ لی گسم کر کے آنا اج تا کر کے اج تے شادی ہوئی مہینہ وسطی ہے وہ ڈیڑھ بسدی ہے وہ دو وسطی حد کچھ بس پوے کم تلاقہ تک کیوں دسے تی ہوئی قربان جاوا میرے صلی اللہ علیہ والی وسلم آپ سرکار دے پیارے صحابی اور آپ آد حضرت مولا علی مشکل گسا بھی اللہ ہو چار کم ایسے نے جنہ دال خاتمہ خراب ہوگا چار کم ایسے نے جنہ کے نال بندے کا خاتمہ ایمان پر پریتا کیڑے, کیڑے کیڑے چار کم نے فرمایا نماز نہ پڑھنا نماز چڈ دینا والدانی کرنا شراب پینا ساتھ سننا ساد سننا آ فرو دے ان بندے دا خاتمہ خراب ہو ہوگا جی خاتمہ پورا ہو جائے آتما دن ہوگ ایک سنت کی تینوں فرد بھی نہیں چھوڑا سکتے قابل قبول نہیں سارے امر قارت سارے عمال یہ قارت گئے سارے ہب سو گئے قربان جاو خاتمہ ایمان پہ ہو گئے عمل تا آمال کم ایسا پورا کم سن دے تو آر دے تو آ جب بھی سونا فرماوے میں سات بخا بنایا مولا لی فرما سننے خاتمہ یہ مطلب ہے جس جاوے یا شیطان دا شیطان بھی طرف کوئی رسم ور جاوے او کم تو خالی ہو توڑ نہیں دھورا رہ رہا ہے والی آئے دن تلاکوں کی ہا چلی اور دوسری وجہ دوسری وجہدار سرکار آپ اپنی مشہور کمانا کتاب کشف المحجوب کے اندر روایت نقل فروغ بن رواجاتے بھی بخاری دیے قربان جاؤ میرے آنادار نے فرما جائے تون کن نشا تن کن نشاؤ آلہ ہر بات آل مال وس نے وس نے نظر نظر آئی لے ہاؤ تو سرو او کما قال علیہ سلا میرے آخ نامدار نے فرمائے اورتا چار وجہ چار وجہ چار وجہ نے المال وسلم ول حسب وتی ہروائے مال کی وجہ حسل و وجہ لال نصب کی وجہ مال کی وجہ مال دی وجہ شادی ہوئے گی کی مطلب مخہو مطلب ملے جی ماہول بنیا خراب ہے ویخیا جائے لڑکے آئے ویخ لڑکے والے ویخ لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی مالدار ہو امیر خران کی ہو لڑکی والے لڑکا چلو ساڈی ڈیوو کی کنیکٹر کمل کم اگو تھا ہونا چاہیے لڑکی آ چلو جی ساڈا اگو کمل کم کنیکٹر ہونی چاہیے دولت وی جا رہی ہے دولت نکاح ہو رہے بھی دولت ویخ رہے دولت ویخر یا ہے جڑکے والے آدھے نے کڑی سونی ہونڈا ببلو ہو ببلو جان دبلو کہ ببلو ہو منہ نہ متھا جلت جیل پکا چلیا ہوا نہ دہڑی نہ کوئی شہ نہیں پہچان جوگی بھی کوئی شہ نہیں وجہ تو اللہ لگے اللہ اصل ببلو یہ آخنے گرمان جاوا لڑکیا وہ منڈا چلیا پوچھا ہوگے لے دے پردے اصدے لینی نہیں دے لینی ہے پڑی ہوئی جڑی پورا بیوٹی پارلر کاروبار جان کی ہوے آگیا کملا خدا دی کسم کر گیا نا میرا تجربہ وے جڑی ہر جماعت پڑ جے جڑی ایک جماعت پڑ جے عورت نہیں رہے پاس علاقہ برباد ہو گیا اس طوپ دے علاقے نہیں گے بچارا گبروں کی کلو جو اج کل سونا آج آج کیا آج بھی اس بندے نو آخیا جائے جہاں بے حیا ہوا قسم کر گیا نا نہ حسن وے نہ حسن ویخ بس ادھر کڑی ادا ہے منڈا میرے نال ہو جی میرا منہ صاف ہے وہ صاف ہوگی رگا جی میں بے حجا آمن والی بھی ہو آخر دو برابر دے گے کام چلے گا حوصلے کی وجہ وہ صرف کریم کا کمال ہوگے کریم لال لا گئے اپنا چمڑا چیٹا کی خلا دن چار گزر پی کریم کے اثر ختم کھیتی کھیتی آئی تو میری کالی کہاقے کی گل یار میں سنیے کیا بندے کونایا لڑکی آئی ڈاڈی زور دی کالی اسیما تھپ تھپ تھپ کے جناب سو لو جہان بنا چار دا میک اپ چلتا رہا گھر رہی میک اپ چل رہا رہی چار دنیا تو بعد جناب والی میک اپ والیا ٹور گئی میک اپ موگی آ منجی مرے تھی کھیتی آئی بچوں کیڑی بلانے کے لائی شا استادیو استاد عبدالحق الحق صاحب میں پڑھتا رہا بولنا منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی وہ جنڈا لیا آپ نے شبھے سن بڑے کھڑے سب ایک منڈا پڑدا کہ وہ رنگ ہے کالا وہ کریما بڑی ابق لے گئے ساری جماعت گئی ہے سبق پڑھنے واسطے اس طرح فرمایا اور فلاح کتنے منہ تو تھوڑی کریم لا جی اس کا فروایا نہ چی کر فروایا نہ تو باق ہوئے اداس منہ تو کریم لا چ چار دن والا چٹافڑ جڑا موک جانے فرمائی یوم سو ترج چہرے کالے ہوج چیٹے ہو دل کالے ہو دل چا دو خوبا بٹروان یہ اتولا حسن یہ اوارا خسریں یہ پیچھے دنیا پہ مرد پر سد کے جا فقیر لوگ آگے نکھے نہیں فقیر لوگ آگے نے اکھے تل کالے لالو یار گفا لا چ आ रे ओ मुकला ओ दिल अच्छा لڑکی اچی برادری ہوے لڑکی لڑکا اچھی برادری کا ہوگے باوے پورا کمینا ہوگے ہوگے اچھی او برادری غالب ہو گچا ہوگے پاویں رانی ہوگی برادری اچھی ہومایا بتی چوتھا فرمایا دی اج بھی کچھ خوشبخت وقت ایسے نے جڑے رشتے دین دی وجہ لال کرتے ہیں فرمایا دین دی وجہ لال بھی اس عورت بھی آئی جانا نے دین بھی ویچیا جانا ہے سونے نبی نے فرمایا فال کنبا دین وہ میرے اتھی چکی ہے سننا ویکھیا جے مالنا ویکھیا جے نشب سبنا ویکھیا جے سارا تو پہلے دین ویکھیا جے ہاں اگرچی اگرچی ہوشن کا اعتبار ہونا ہے علماء نے زیادہ دتی ہے حسل دا اعتبار بھی رکھا جائے مال دا اعتبار بھی رکھا جائے نسب دا اعتبار ضرور رکھا جائے مگر اس ہدیش کا مطلب کہ مال ہوسل اور نسب نو دین تے ترجیح نہ دیتی جا بے جی یہ تین چیز ہو یہ کدرے تین پائی جانب پایا جا دیکھا جیسے تین آئی کیوں اس واسطے کفائی نہ ہو مستفا دی فائدہ دے جی تھے فا واسطے فائدہ مانے امران بادل اسلام اور عورت اسلام تو بعد خیرن خیرن اچھی ہے اسلام تو بعد عورت اچھی ہے مومنا یعنی میرے آخ نے فرمای اسلام تو بعد مومنا عورت تبکو ایمان اسلام تو بعد اچھی بیوی اچھی عورت فرمایا او اور نظر آئی لے ہاں سرو فرمایا جس وی نظر کی جائے ویچیا جائے بندے نروڑ آئے تو سروڑ آر کی وجہ لال بال جاو تیوی ہوا کے دی اندر میں آخر عرم دار نے فرمایا وکاس عدرت سادم نے بھی وکاس خرابی نے کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من نے اربع من نے اربع من امی المر اتو سالہ المرا تالہ ول مسکن السیا و روس میرے سونے نبی نے فرمایا ہے چار چیزاں سعادت مندی نے چار چیزوں چار چیزوں دے اندر شہادت سب تو پہلے سونے نبی نے فرمایا لما تھیوی بی بی، نیک بیوی بی، دین دار بیوی بی، واسا مکان ہے ولجیا روسہ لیا پڑوسی نیک پڑوسی گوانڈی نیک ہوے اکان کھلا ہوگی بی بیوی تیدار ہوگی ولمر الحنی سواری اچھی اے چار چیزاں سعادت مندی نے یہاں نے بھی شہادت سب تو پہلے سونے نبی نے نیک بیوی بی نمار فرمایا ہے تین دار بیوی بی ہے بی مندر واسطے خوش بختی نیک بختی قربان جاو رویت بھی آج ہے لفرائے میرے آخار نے فرمایا قربان جاوا این بھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ دین وسلم انك حل مرات على احضاق نے فروایا اور, تنوں اور تنوں یا دی بھی یا جمال کی وجہ آیا جان جمال کی وجہ آیا وجہ آیا نے جی خود سا تین خورک تسا خلاق آئی تو کیوں اس واسطے میرے نے نکاح دے مقاصد والی سارا فروغ یہ شریف شریفی فضیلت کہ دیوی ہون والی بیوی ہو مرد دین والا نکاح چکرے سمجھو ادا دین پورا جی گل نہیں والا عورت بھی دین والی خدا دی قسم کر کے آنا جی اورت دی نالی لب دین دی لب جا جنت جی دیا جنت جی اور عورت مرد آد نکاح عورت آ مرد سکولن لبے دے میں سمجھے میرے نکاج نہیں آئی میں کہا چاہے مردی ہونی میں مینو استعمال کرے خدا دی قسم کر گیا دادا سہی کیوں اس واسطے یہ سارا انگریز د پہنچا یہ سکھ تین وہ پہنچا رہے گی جنہیں محمد فاق ردیس کو مفت سرین فرما نے بہت سیم فرماؤں نبیس ہونے میں مقصو نکل نشارا فرمایا اور وہ بڑا لطیف اشارہ ہے وہ کی سونے نبی نے فروایا کیوں اس واسطے عورت مرد دا رشتہ جوڑنا مرد اور عورت نو یک جا کرنا اے نظام رب تعنات نے جوڑیا ہی تاوے ٹا کے جنس بتے مخلوق وتے تا میرے سونے نبی نے فرواجے اسورت نال شادی کرو بھی ہوئے بات سک روشنی کتی ہو جاتی آبلا بچہ اچھا یہ پہلے کی گل ہے ہوں جا نوا بورڈ بنا کے بورڈ بنا کے دکول بالکل خر آم ہاں جی کرنا دیتا بورڈ کے چایا ہوا سی چا لیا ہوا سی بہان ہے بورڈ بنے ہوئے ایک بورڈ سی انہوں بورڈا پچھو کھانا میں گرم کروں گی بستر تم گرم کر لینا شرم تو نہیں دیکھ نک مارو ڈر بڑا اصلی بہ گی چی لسلان دی کرے جی ای چی گل بورڈ سڑک رکھنا نہیں لگنا بچا ایک اچھا دو اچھے گل ہے چیٹا بورڈ بورڈ لکھا سی اجے تک بھی اجے تک بھی نیٹ کے اتنا نہ بجا نٹ روا آخیا مطالبہ سی مطالبات قوم دیا قوم دیا توم دیا بہن آخے ہونے ہونے آگے نہیں پیچھے سے خبوشی کاغذ نہیں لگی یہ مطالبات ہو رہا ہے جہی چیٹو چوکھا نکل گئے یہ مطالبات کر سکتی نے اسی بیان نہیں کردو وہ مردو اپنا حوصلہ وداؤ اپنا حوصلہ وداؤن جا جمع کام ہے نا یہ کرنا پڑنا یہ جمع والا کام ہے نا یہ بھی تھوانو کرنا پڑنا فکر کرے جی رکھ والے سائیاں آپ بدے رہے رکھ بھی لے لیں گے بھی لے لیں پر جگرہ ہونا چاہیے خدا دی قسم کر, کیا لا جا جا آج کر کے ڈب کے مار جائے اجا در کریے سڈے دشمنی جنہ چتیاں سڑکاں سے نکل گئے نکل گئے جلوس کی صورت پوری کراچی گاہتے بابا کانگڑ آئی ترسی کویڈیا نے جہاں پوچھا انہیں آخیا بابا جی یہ جہالبات کر رہی ہیں یہ آخر بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک یہ مطالبات اسلام میں تو نکاح تھا ہی نہیں کھانگ لیا کہ اسلام میں تو نکاح تھا ہی نہیں یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے اپنی طرف سے بلا تو جو آئے نکاح انگریز گل گیا نہیں جنہیں کو نکاح تھا پتہ ہی بولے اور جہاں سورے بے دے بھائی نکاح ہائی نہیں ماض اللہ مہاز اللہ وہ نزدیک امبیا اولی صاحب بیٹھے ہوئے اور کملا یہ جمن جما والے جگرے سوال ہی رکھنے پہ تیاری اے یہ کوئی دور نہیں آج کاش کاش کے تین حالت نہن سو ایخال مکالے ملنے پہ این بغیر تھی نہنی پہ ادا ادی کساں کر کے آنا ایک میرے سونے نبی دا دین جڑا مومن کی عزت کا بھی محافے مومن دی جان دا بھی محافے دو مومر دین دے نظام نکلتا جا دشہ دا زلی ساری بگیار تے بے حجائی ترائی پر ایک نظام تین ایک نظام دین مستفا یہ سارے امان ساری جہاتے امان نے امانی امان سلامتی ہی سلامتی ہے نہ دہشت گردی نہ حیائی حجائی نہ ہتھ کلفی نہ بگیرتی ساری سارا امان لگے تو باہر نکل گا جے ہر سو بے غیرتی نظر آوگی okay. ہر سو بے حیائی نظر آگے گی. Okay. او خدا بھی کسم okay. کر کے میرے سونے نبی okay. کہ عورت اچھی ہون ہوگی okay. عورت لین دا مقصود جے جی اولاد شادی مقصد مقصد آدمی اولاد اور مقصد ہی لے اشارہ فرمایا چی لے آ جانے آدھے زمین چنگی ہو فصل چنگی بن گئی زمین آه بھی چنگی بیج بھی چنگا ہو فصل شاندار بن گئی زمین ہو چاہج جے زمین ہوگی فیڑا تو مڑ بھی کم خطارے سے. بیج بھی افزل ہو چنگی ہوٹھے پے یہ بڑے اور جہاں کا پل نوے لکھ کھانا خدا کی قسم کر کیا نا عورت ہوئے عورت ہوے دیار عورت ہوے خاطر جنت کی سیت رکھنے والی عورت ہوگی مولا والی بھی سیرت رکھنے والا ترتے آپ حسین جمنا چوڑی جی فرمائیے عورت رکھنی فرما خری ہو گئی ਉੜੀ ਹੋਤੀ ਅਸਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਮਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ماں باپ اتوار کی خوشبو اولاد چاہ ماں باپ دثرات اولاد چاہتے ہیں کیونکہ ماں باپ مرد عورت کا نقصان رلد پھر بچہ پڑا یہ ماں کا کردار بھی گا اب دا کردار بھی, ہو بھی گا پر ہوں وہ ہو کردار کتنے لگے اخبار والی فرما پہلی ہے پہلی ہے کردار ہے ہی کوئی تو جی ہے بھی صحیح نا تو اخبار ہے فرما فرمایا اب اب بچے اب بچے کے کردار سے کیا خوشبو آئے ماں باپ کے اخبار کی دودھ ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی دھو خوشبو تو گھ ڈبے نے تعلیم سرکاری خدا کی قسم کر گیا نا بچوں سے تچہ بچے کردار دی خوشبو آ گاپ ہوگے ماں باپ گے ہو گئے تا کر کے سونے نبی نے اشارہ فرویا کہ مرد عورت لو مرد اس واسطے کہ جدو عورت دی ہوگی نہ تو اولاد دیار جمے جدو دیندار جمے گی نا تو پھر دنیا چے گا کتنے فساد مک جان گے تیری زندگی بھی سوکھی اور جدو تنیا دوڑ گیا مگر فاتیا فرن والے بھی ہو گئے آہ, آہ. جے اولاد ہو گئے. माँ باپ ہیڈو لچڑ رین دے لبرل رین در بھی اگو وہ جمنا بھی تھے وہی جمنی ہے جبانی چڑھ دیا ساتھی انہیں آخرا اپنا رات اپنا سب غلطیاں سہنے بیٹھے ہو تو آپ تھا ماں تھلے بائے تھی ما کو بے اسر پتا میں کہیں گا Lawyers, <coughs> مقصود ایک گل یاد رکھا تاریخ یہ اگرچہ ساڑی قوم زیادہ پسند کرتی ہے کس کسیا نو واقعہ ہوسا ہوگی تاریخ ہو گے, اے بڑی سوکھی تقریب ہے انتہائی سوکھی تقریر ہے یہ تقریر ہر کوئی لیکن معاشرے حالات نو بیان کرنا سمجھ بھائی اتے ہی بہ کے کتاب بناونی ہے بہ کے بیان کرنا جڑا تھوڑے اگے بولنا پیا بس تھے معاشرے سے کیا بولنا شیرا شیر سے میرے امدے میں جڑ فجر ہو جائے تھوڑے جیا اصل گل والے پاس توجہ رکھی, کرو رکھی کرو اللہ اصل گل کی پی آپ یہ بندہ بے توکے شیر جوڑی آئے تو جوڑی آئے تو جوڑی آئے تو مڑ مکتا ہی پی مجبری جو حالات حاضرہ نے فطرے نو بیان کیا فطرے نو قوم لوگ سبحان اللہ باپ ماں باپ ہے نہ ہی باپ دین تین دے کے ہوئے نہ ماں دین دع کے ہوئے بول سونے لبیلے اشارت نے گل فرما دیتی ہے نکاح دا مقصد اولاد جے جی اولاد نوں اولاد کی اچھی تربیت واسطے لیک بیار کیونکہ جدو تیرے گھر دے اندر تیرے بچوں دی ماں بیمدار بیٹھی ہوے گی نا تیری اولاد کی تربیت بھی نیو جدو اولاد دی پہلی درسنگ آئی دین کے بات انہیں باہر کی تیار ہو کے نکلنے یا انہیں کی گل کھلارنے باہر نکلنا آج کی وجہ آج ولی جمن کیوں بند ہو گئے کوئی صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی سلطان فاتح محمد تارق بن سیاد سارا تھوم ہی اتنے شروع کیا جا حسن بن سبا ہسن بن, نا حسن بن کہ ایڈا جا وا بئیمان سے ایڈا وا بانسی جڑا بے حیائی دیا تصویر پڑھائی والا کام ہے نا یہ حسن بن سبا نے شروع کیا مردوں دیا شہت آ میز تصویر عورتوں دیا شہبت آسور بنا کے اندر چھپا کے کمرے چلا دیتی جا مسلمان یا جا فوجی جان وہ نوجوان سن سیحت والے جدو اج دے جنابے والی اج کر کے اس نے قوم تباہوں تباہی اور بربادی والے پاس کھڈو نے ختم ہی ایسا ہے مسلمان دی عورت نیا کرو اے خالد بن ولید جمنے انہوں کا بو ہاتھ بند ہو جائے نہ جد جمع نہیں ہونا بچے جمن گے نہ جو جو فرمائی و لائتا ہی ختم ہو گئے یہ بوٹے تا انہ موگے نے انہوں نے بوٹیا نو اگا والی زمین مو گئی زمین ہوگا زمین ہوگا اج بھی بوٹا تیار ہو, ہو سکتا زمین والا بیجا پیداوار آن نسل آن دیے سونے نبی نے مرد عورت دیار کا حکم دشارت عورتوں دیند مرد دیار کا حکم دتا ہے واسطے مرد دار واسطے عورت دار گے جدو مرد دیندار ہوگا عورت کے حقوق جانا ہوا جدو عورت دیار ہوگی مرد کے حقوق جاندی ہوتے حقوق پورے کرے گا وہ حقوق پورے کرے گی جگا واس پو گا مرد سلطان رہیے مرد سلطان رہیے یا شکر میں یا بہ و جا کمران خان پاک میں پاک بیبیاں کی ماشاءاللہ बीबी बाग ओवे बीबी बाग ओवे सहमा खान تنور جہاں تنصیب اور ہاں مڑ چ بلا جدو یہو جہ <سؤال> جو, <سؤال> <تب جن، ملے> جو, جو, جو لے آپ کے کچر جنس نکلنی ہاں یہ جدو جوڑا للے گا توڑی بلا نکلنی تو وہ چو فرمائی ہوتا ہے اے بندر رب سونے کے دین کنڈ کرے نہ پھر سزا ہی نہیں آخر یہ ادی سنا کہ گل مکونا میں اج گل تھوڑی کلر ہے لمبی ہو گئی تھی ایک حصہ جی بیان کیا میں اپنے تقریر کا لگنے کا دیں سنا کے گل مکونا سونے نبی نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی ال کریب میری امر کے اتنے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ یار مولویاں تو کیوں ہوئے اکھے اکھے پابندیاں لاؤ دن کشتیاں مولیا دش مولیا دل سارا کچھ کرو چیشیاں بس اونے نبی فرمان ہک سما نہ آئے گا لوگ دیے دیسنگ سونے نبی نے فرمایا رب ترائے عذاب مسلط فرمایا عذاب ترائے عذاب مولا سونا انہوں نے اتر ظالم حکمران مسلط کرے سو سال گیا ہے لمائے ہکا اپنے گلے فاڑ فاڑ کے چلے گئے نے جمہوریت جمہوریت حرام جے ووٹ پا دی ہر جی ووٹ نایا نہیں ترقی نہیں کرنی ترقی نہیں کرنی ہوں ترقی یہو جہی آئی ہوں تو کندھا تے لکھا کھڑا ہے کہ کن تبدیلی کے بڑے تبدیلی تبدیلی وزیر آزم صاحب عمران خان صاحب اوراں جناب نے کبروں سے بھی ٹیکس لا دی سوچ کر لئی اخبار پہ آیا پہ وڈے بندے کی کبر کا پندرہ سو چھوٹے بندے کی کبر دپیا آزم صاحب نے گل ہوں کتنے موڑی جی گل تو نہیں موڑی موڑی جاتی اتنی بدر گستی ہے انہوں نے جی وے بندے پالے گوا پال پندرہ نہ بالے کو ہزار روپی لو جا مرن تو پہلے قبر دے پیسے لینا باہر پیا روڑی پتا میں لانا یا مولا سونا اے ہو حکمران اس قوم دے دا دیر یہاں کچھ چڑھایا ہوں چیکتے کیوں ہوں کھینچی کرداشت کرو جو پٹا نا سی ٹرالا پچھے لکھے ہوا جی میں آپ او پھر پٹان جی بولی ہوتی ہے چلے کیا کرس کر یا برداشت کر ہر کیا بجاتا ہے ہر کیا بجاتا ہے بوڑھ برداشت کر اب کیا سیکھتا ہے بوڑھ سمجھ آئی بھائی تبدیلی کے مت خیر سو سال گزر گئی ہے ہکا بیان کرتے آئے نے دا نظام قبول نہ کرے قوم دین تو رب سونے نے چک سالے حکمران مسلطی نہیں اویں نہیں کسی آشک نے آخ کہ کوئی لال کھجوروسی کوئی لال کھجو روسی او جڑی گل او سونا پوری کرو روسی ہر بار کی تحقیق بتبل وجود خواجہ محمد شبی چشتی لا دوسرا نام حبیب خدا نے فرمایا مولادار رزق کی چوپ برکت اٹھا لگا رزق کی چونکت برکت برکت اینج اٹھ گئی ہے اگے کما سن بندے اون نال رننا بھی کمایا پوری فر بھی نہیں یہ دس بندے نے دسے کمان والے نے گھر کی پوری فر بھی نہیں تیسرا سراد اللہ اکبر فرمایا جب دنیا سے جائیں گے تو بےمان ہو گیا کافر ہو گیا کما کا لے سال تلام او لگتا بے لیو اس گیا ہے سونے نبی بہتر جان دے آپ نے زمانے دے موتلے فرمایا پر فرمانے فرمانے مستفا نک لگتا اوہی زمانہ قوم دین تو نسلی عذاب بھی مسلط ہو گئے ہیں اور قرآن دا عن ذکر فإن له کا حکم ہے ببن آردار وہ الفرو ملک آ جن قرآن تو منہ پھیریا ذکر تو مولا فرماؤں زندگی تن کر دیا گا مئی کر دیا یہ دنیا بھی سدا ہے آخرت اندر ارک اٹھاو گا کہڑا بندہ جا زلیل یا نہیں ماشا اللہ پر پھر بھی جڑا رب دین جڑیا بیٹھا ہے وہ متبین بیٹھا کر کے ہر مرضی روحانی کا علاج دینے مستفا واپس اس نظام درد آ ج ہو سکتا مولا تیرا, تیرا عذر قبول فرمان <تصفح> مولادار سرکشی چ اور بدو بھر جا انتہا نو پہنچ رہا تو پکڑ بھی آ جائے تو خدارا خدارا اپنے ہر امر نو تاکہ دنیا آخرت پو رسم نو چھوڑو تاکہ رب کی بار گاہ فرو ہو جاؤ اور خصوص بالخصوص خصوص میں ایک گل کہ جیڑے لوگ آپڑیاں شادیاں نو اس گئے گدرے دور دے اندر وقت دے اندر معاشرے دے اندر جیڑے بندے آپڑیاں شادیاں دین دے مطابق کر لیندن رسمہ تو باچ جاندن گانا باجا تو سازا تو باچ جاندن بے پردگی تو باچ جاندن مایا نا خدا دی قسمیں او بندے مبارک باعت مستحق آم خوشامدی نہیں ہاں میں خوشامد نہیں کر رہا میں سچی گل کر رہا جا گدرے معاشرے مطابق کر لے تو اپنی برادری نا آپ رسم رواج حرام کما کو بچا لو او بندہ خوش نصیب جے اور وہ او بندہ مبارکباد کا اللہ اور وہ بندہ رب کی رحمت کا مستا ہے حقدار ہے ان شاء اللہ, اللہ عزیز کیوں مولا سونے نے رحمتیا جائے سونا عمل نہیں چونکہ گا فرما وہ سونا جی سوالی برادری آئی اٹھ ٹر گئی فکر نہ کر جل <SM2> نہیں بچتی نا وہ وقت جی پچیس جی کوئی ایسا دوست بیٹھا ہوئے کہ میرے کسے لفظ کے اوپر وہ اطرار ہوئے کسے جملے کے پلان کرا بند کی کوئی نہیں بند کر سکتا بند یہ ہمیشہ لگایا لیکن ہاں ایک گل ہے کہ جب بندہ اپنی اسلح کا بخا ہوں نا وہ سامنے گل کر جا بہت اپنی اسلح کا بخا ہوں وہ سامنے کرنا شر فیلانا وہ ڈک ہی نہیں سکتا شراہ پھر بھی، پھر بھی، پھر بھی، کسی دوست اگر کر، میںعی کرتا ہر سوال گا پر یہ دعوی ضرور کرنا کہ جو میں تقریر کی تھی دا ہر جواب میں دے سکتا آخرال نہیں وقت کافی ہو گیا دوستو گلام لائک شیر کرنے اور دعا کریں